الحمد والصلاة والصلاة والصلاة اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عزت عمر فاروق اعظم نے چند ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت سنی تھی یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کلیمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ کو اس وقت سخت مطلب کہ آپ غذب نہ تھے مطلب بڑا آپ کو غصہ تھا کہ یہ کچھ میں مسلمانوں کو کچھ کر دوں اس میں کبھی کبھار قرآن کریم کی بات آیا کریمہ کریما آپ کے کانوں میں لگی تھی آپ نے سنی تھی اور اس کی بھی کچھ برکتیں ظاہر ہو رہی تھی اور یو مطلب کہ کچھ نہ کچھ اسلام کی محبت بھی دل میں پیدا ہونی شروع ہوئی تھی لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ہوا یوں کہ آپ رضی اللہ تعالی ایک روز بڑے غصے میں تھے اور ننگی تلوار لیے رسول کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے چلے اب اتفاق ہے کہ راستے میں حضرت بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات ہو گئی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر اس سلچلاتی دھوپ میں ننگی تلوار رہی ہے اتنے غصے کی حالت میں کہاں کا ارادہ ہے تو کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے جا رہا ہوں اور کافی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ تو اس طرف جو جا رہے ہو اپنے گھر کی خبر لو اور کیا ہوا تمہاری بہن اور تمہارے جو بہنوں ہی ہے وہ مسلمان ہو چکے سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غذب نہ ہوئے اپنا رخ اپنے بہن کی گھر کی طرف موڑ دیا دروازہ بجایا اور بڑا مطلب کہ آپ کو اس وقت بڑا عجیب انداز تھا کیونکہ اندر میں ابھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب ڈر گئے اور قرآن کریم کے اوراک چھوڑ کر ادھر ادھر چپ گئے بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے پھر اپنے بہنوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں پر جھپٹے اور انہیں نیچے گرایا اور ان کے سینے پر چڑھ گئے اب دوسری طرف آپ کی بہن تھی تھی تو وہ بھی عمر کی بہن اور ان کا نام فاطمہ بن خطاب تھا تو فاطمہ بن تھے خطاب ان کا نام تھا تو وہ سہی عمر رضی اللہ تعالی انہوں پر آئیں کہ وہ وہاں سے ہٹیں آپ بھی گسے میں تھے آپ نے کھینچ کر بہن کو ہاتھ مارا جس سے کان کا جھومر تھا وہ بھی ٹوٹ کر گر گیا گسا اتارنے لگے اس میں آپ کی جو بہن تھی انہوں نے بڑی ہی مطلب کے جلال والے انداز میں خون تو تھی بڑے جلال اندازہ بڑا صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام یہ ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا عمر ابھی اللہ تعالی نے بہن کا یہ لہو لہن چہرہ دیکھا یہ ولولا یہ جوش یہ کیفیت دیکھی اور اتنے عزم اور استقامت کا جب یہ عالم دیکھا تو ان پر رقت تاریخ ہو گئی بالکل کیسی تبدیل ہو گئی بہن کا یہ انداز دیکھ کر ایک دم دن نرم ہو گیا تھوڑی دیر خاموش کھڑے ہو گئے اور پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے آپ کی بہن نے پرانے کریم کے جو صفحات پر تھا جو لکھا ہوا تھا کچھ اور آگ تھے انہیں اٹھایا تو ان کی نظر آیت کریمہ کے جس حصے پر پڑی اس پر لکھاتا سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائے میں پیوشت ہونے لگا جسم کا ایک ایک بال گویا کہ لرزا بر ہو گیا آپ کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا جب اس آئےت کریمہ پر پہنچے باللہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے عمر اور بے اختیار پکار اٹھے اشحد اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب یہ وہ وقت تھا کہ سرکار مدینہ راحت کلب سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ دار ارقم میں جلوہ فرماتے ہیں یہ ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو کہتے تھے دار ارقم سید عمر رضی اللہ عنہ بہن کے گھر سے چلے اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے دروازہ بند تھا دروازہ بجایا اندر جو لوگ تھے انہوں نے دروازے کی جھڑی سے جھانک کر دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں چلچلاتی دھوپ ہے ننگی تلوار ہاتھ میں ہے لوگ گھبرا گئے اور کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا آپ کی حبت تو تھی اب اندر تھے سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بلند آباد سے فرمایا دروازہ کھول دو اندر آنے دو اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی خبر لے لی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر قدم رکھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خود آگے بڑھ کر ہائے ذرا تصور کیجئے اس وقت سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہوگی ایک وہ کیفیتی جب یہ ننگی تلوار لیے سرکار کو شہید کرنے چلے تھے وہاں سے مرے بہن کے گھر بہن کے گھر میں ان کا جتنا غصہ نکلا وہ آپ نے سنا وہاں بہن سے قرآن کریم کی تلاوت سنی قرآن کریم کی تلاوت کے اثر کے ان کے دل کو ایسا وہ چوٹ کر گئی کہ وہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ایک روایت کے مطابق کلمہ شاید وہاں جا کر پڑھ لیکن وہاں جو میرے پر روایت موجود ہے انہوں نے وہاں پر کلیمہ پڑھا اب جس کیفیت سے یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف چلے ہوں گے اور جس انداز سے دروازے کے اندر سے داخل ہوئے ہوں گے اس وقت سید عمر فاروق رضی اللہ کی کیفیت کیا ہوگی اور اس عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا ایک خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا ہائے ہائے ہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند کلمہ پڑھا حضور اکرم صد اللہ تعالی علی وسلم نے مار خوشی کے نارے تقبیر بلند فرمایا تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں اس نعرہ تخمیر اللہ اکبر کی گونج سے کی آواز سے گونج اٹھی اس انداز پر سعید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عین و کلیمہ کر مسلمان ہوئے ماں تو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے رب کے کلام میں بڑی تاثیر ہے میرے رب کے کلام میں بڑی برکت ہے کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے کہ جہاں سر قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد وہ کلیمہ پرکت مسلمان ہوئے تھے میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک روز چند نصفہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تراوی میں با جماعت حاضر ہوں اور حفظ رات کر رہے ہیں لوگ کھڑے رو رہے ہیں رو رہے ہیں حالانکہ معیے ہم ہیں ہمیں قرآن کریم عموماً سمجھ میں نہیں آتا جو کچھ پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ایک اپنا اثر ہے میرے رب کے کٹام کی اپنی تاثیر ہے ہم مغرب امیل سنے کے ساتھ جماعت کے ساتھ جب میں ساتھ ہوتا ہوں عموماً ساتھ کھڑے رہنے کا اتفاق ہوتا ہے تو امام صاحب ہماری خیرات کرتے ہیں کئی مرتبہ اگر میں کہوں گے شاید 98% ایٹ ان کی خیرات میں امیر سنت کو رقط کے ساتھ میں نے روتے ہوئے پایا ہے رقط کے ساتھ بعض اوقات معائنہ سمجھ مارے ہوتے ہیں خوف خدا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے قیامت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جہنم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نیکوکاروں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب و جنت و نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بعض ایسے قرآن کریم کے مضامین ہیں جو جو پڑھتے رہیں گے تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے پھر جب اس معاملے میں آپ خوش الحان قاری سے جب قرآن کی قراعت سنیں گے تو آپ کے آپ کے اندر ایک حقت تاریخ ہوگی آپ کو ایک رونا آئے گا بعض کا رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کر یا تلاوت سن کر تلاوت کر کے تلاوت سن کر کھڑے جاتے بدن کے کہ یہ بھی میرے رب کے کلام کی تاثیر ہے اس میٹھے بھائیو دنیا میں کوئی کسی کو سمجھ میں نہ آئے نا تو سننے والے پر کوئی حساب اثر نہیں پڑتا لیکن قرآن کریم ایک ایسا کلام الہی ہے میرے رب کا ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا نا مگر اس کے ایک ایک حرف میں اتنا تاثیر بھری ہوئی ہے کہ اگر غور سے سنیں صحیح سنیں تو یہ کلیمات جو ہے نا یہ دل کو چھو جاتے ہیں اثر کر جاتے ہیں کیونکہ یہ کلام مخلوق کا نہیں ہے یہ کلام خالق کائنات کا ہے رب کریم کا ہے میرے رب کا کلام ہے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا جو واقعہ بنا یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا سننا بنا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت پیارے آکا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے بہت ہی پیاری سورت ہے بڑی پیاری سورت ہے سورہ یوسف اس عالی نے سورہ یوسف سن کر عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صورت سکھائی وہ یہودی علی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ کا یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کری میں ان باتوں کی تلاوت کرتے جو تورات میں نازل کی گئی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک گرو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ کے اوصاف کو پہچانا جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بعد اوساف ہیں یہ اوساف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوساف کریمہ یہ کتب سابقہ جو دیگر انبیاء کرام پر کتاب نازی ہوئی اس میں بیان کیے گئے اور ان کے علماء یہ جانتے تھے تو انہوں نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو آپ کے اوساف کو انہوں نے پہچانا مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ سے سورہ یوسف سن کر انہوں نے بھی اسلام کو بول کر لیا آپ نے کبھی سورہ یوسف پڑھی ہے پڑھیں سورہ یوسف بارہ میں پارے میں جزاک اللہ تو یہ سورہ یوسف آ چکی ہے سرات جنان میں اور اس کو پڑھیں اس کے مضامین کو سمجھیں اتنے مضامین ہیں اتنے مضامین ہیں اتنے ہیں کہ بس کیا بات کی جائے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ سورہ سر پڑے اسلامی بہنوں کے لیے لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی سورہ نور کے بارے میں شاید فرمائے کہ اپنی لڑکیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو سورہ نور یہ قرآن کریم کے اٹھارویں پارے میں ہے سوریہ سے سے اٹھارواں پارا شروع ہوتا ہے اس کے بعد سورہ نور ہے تو سوریہ نور تفسیر بھی اصلاۃ میں آ چکی ہے تو میری مدری چہرے کے ناظرین سے التجا ہے کہ یوسف کی بھی تلاوت کا جو پورا واقعہ ہے اپنے والد صاحب سے جس طرح جدا ہوئے بھائیوں کا جو معاملہ ہوا ان کی جس طرح مدد ہوئی جس عالم میں یہ مصر کے بازار میں پہنچے وہاں سے جس طرح یہ بادشاہ مصر کے پاس پہنچنا ہوا پھر جو زلیخا کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام جو جیل میں تشریف لے گئے وہاں جو کچھ ہوا پھر خواب کی تعبیر کا واقعہ جو ہوا پھر بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ سلام سے جو بیان ہوئی یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنی برات آپ تو بے قصور تھے اور آپ کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا تھا جیل میں آپ بند کیے گئے تھے اور وہاں بھی آپ نے جس طرح نیکی کی دعوت عام کی تبلیغ دین فرمائی وہ آپ اپنی مثال آپ تھا آپ کے جو کردار حسن اخلاق کا جو معاملہ تھا پھر جس انداز سے آپ باہر تشریف لائے جو کچھ احتمام ہوا پھر بادشاہ کے پاس آ کر جو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر آپ کو ہی تمام خزانوں کا کنجیاں دے دی گئی آپ کو وہ بنا دیا گیا کہ یہ سب آپ دیکھیے پھر کس انداز سے حکمت عملی سے آپ نے اس پورے مطلب جو پریشان کن معاملات آنے والے تھے اس کو کس خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے طے کیا پھر کس طرح یہ پوری چیزیں آپ کے قدموں تلے جمع ہوئی پھر کس طرح آپ کے بھائی آئے پھر آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ آئے پہچاننا پیالہ رکھنا پیالے کے بعد وہ مطلب ان کو بٹھا لینا پھر بھائیوں کا آپ کے والد کے پاس جانا پھر پورے گھر کا آنا اور وہ خواب جو شروع میں دکھایا گیا دکھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کا اس وقت اس کا ظہور ہونا یہ اتنا کچھ یہ جو میں نے سمجھے کہ آپ کو دو یا تین منٹوں میں ایک سورہ یوسف کا ایک خلاصہ اس انداز سے جھلکیوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر ابتدا سے خواب سے لے کر آپ آخر تک جائیں گے پھر اس میں وقتاً وقتن جو اسباق بیان کیے جا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں اس کو احسن القف کہا گیا بہترین قصہ خوبصورت قصہ یوسف علیہ السلام کا اسے ضرور اسلامی بھائی پڑھیں اور میں اسلامی بہنوں کو ضرور ارض کروں گا کہ آپ سورہ نور کی تفسیر ضرور پڑھ لیجئے گا جو صراط جنان میں لکھی ہوئی ہے یہ ضرور پڑھیے گا کہ سورہ نور میں اس قدر نور خود ایک نوری نور ہے کہ سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اس قدر ظاہر و باتین کو روحانیت نورانیت نصیب ہو سکتی ہے اگر کوئی سقی مہینوں میں پڑھے کہ کس طرح اس سورہ نور کے اندر واقعہ عفق جو تھا حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والا وہ بھی سوریہ نور کے اندر موجود ہے اور جس طرح مطلب کہ اسلام اور اس کے اصول اور بے حیا کو قابو کرنے کے لیے جو طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان موجود ہے سوریہ نور کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو بہت خوبصورت سورے مبارکہ ہے بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ سوریہ نور سے پہلے سورہ مومین کی تلاوت بھی کر لیجئے سبحان اللہ بڑی خوبصورت سورت مبارکہ ہے ہر سورت مبارکہ خوبصورت ہے ہر سورت کے اندر آپ کو بہت سارے علم کے اور کئی کئی اسماق بھی گے ب تفصیر رات جنان اپنے گھر میں لے لی آٹھ جلدیں آ چکی ہیں اب اس کی دو جلدیں باقی رہ گئی ہیں لیں اس کو پڑھنا شروع کریں اب تو آخری عشر آنے والا ہے اب رہی کیا گئے تو یہ بھی سوچ سوچ کر عجیب سا لگتا ہے کہ جب یہ رمضان چلا جائے گا پھر یہ دیکھنا سننا کہاں پھر تو اللہ کی پناہ جو کچھ چاند رات سے جو ہوتا ہے ایک بات ارس کرو چاند رات کو رہیں گے ہمارے ساتھ ہم نے نیت کی ہے کہ اس بار المکرم کی چاند رات بھی ہم برائے رات سلسلے کریں گے اور پکی نیت یہ ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو کچھ ایسا برائے رات سلسلہ لے کر آئیں کہ ہمارے اسلامی بھائی شیطان کی شرارتوں سے بچ کر گھر میں بیٹھے رہیں اور مدنی چینل کے اوپر خوب خوب خوب خوب مدینے کا لطف اٹھاتے رہیں مدنی مکالمے بھی ہوں بات چیت بھی ہو علمی گفتگو بھی ہو تو نعت خوانی بھی ہو تو ذکر و نعت بھی ہو تو کچھ ہلکی پھلکی ذہنی آزمائی کا سلسلہ بھی ہو جائے بڑی مدوب دلچسپی کتنی پیدا ہو سکتی ہے ہم سوچ رہے تھے کہ چاند رات کو لے لیں تاکہ ہمارے یہ عاشقان رسول یہ شیطان آزاد ہوتا ہے نا چاند رات کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت کچھ ہو گیا ہے اور ایسی قوم روڑوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے جیسے کہ ماض اللہ سما اللہ شیطان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ سلسلہ لے کر آ رہے ہیں بڑی چاند رات کو یہ وہ رات ہوتی ہے جس کو للت الجائزہ کہتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان میں اللہ تعالی نے جتنوں کی مغفرت فرمائی ہے ان کے مجموعے کی تعداد اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اتنی بابرکت رات ہے اتنی با برکت رات ہے جو اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب ثواب عطا فرمائے گا اس رات کہیں نہیں جانا کوئی پرامت بنائیے گا مسجد میں ہیں اعتکاف میں ہیں تو اعتکاف سے ہی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر جائیے یا پھر مسجد ہی میں رہیے کہیں نہیں تو پھر گھر چلے جائیے ہم انشاءاللہ شاء آپ کے لیے سلسلہ لے کر آ رہے ہیں چاند رات کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سلسلہ ہو کہ آپ بیٹھ کر دیکھ سکیں دلچسپی کے ساتھ اور ذوق شوق کے ساتھ دیکھ سکیں مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ گناہ سے ہم بھی بچے رہے ہیں آپ بھی بچے رہے ہیں مدنی چینل بڑی بنیادی مقصد کے ساتھ آیا ہے گناہ سے بچانا نفس و شیطان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ہم مسلمانوں کے اخلاقیات پر عقائد پر ان کے اعمال پر جو کچھ حملے ہو رہے ہیں جو کچھ تباہی آ رہی ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے پیغام کے ذریعے آپ ہمارا ساتھ دیجئے اس کو عام کیجئے ہمارے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے پلیز ان شاء اللہ آپ کو بھی اس کی خوب کو برکتیں نصیب ہوں گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اس طرح اور کافی واقعات ہیں جس سے مطلب کہ قبولیت اسلام کے واقعات ملتے ہیں کریم بھی تلاوت سن کر قبولیت اسلام کے واقعات ہوئے تھے کچھ کالس ہوں تو وہ بھی دے دیں پھر وہ تلفظ کی کی طرف جانا ہے موقع ملے گا تو دیگر واقعات بھی بیان کرنے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد اطاری ضیا کوٹ عمران بھائی قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا اور اس کے احکامات کو نظر انداز کرنا اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے یقیناً قرآن کریم کو یاد کر کے بھلا دینا یہ زبردست گنا ہے اور اس میں عذاب کی وعید ہے سزا ہے اس میں جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی مختلف سزا ہیں اور انشاءاللہ اس کو کسی سلسلے میں ہم نے لینے کی نیت کی ہے کہ حص بھلا دینے کا جو عذاب ہے انشاءاللہ اس کو اس وقت بیان کیا جائے گا لیکن البتہ ہے عذاب اور مطلب کہ ایک سخت گنا بیان کیا گیا ہے جو اس امت میں دیکھا گیا ہے کہ کسی کو قرآن کریم کی آیت دی گئی ہو اور اس نے بھلا دیا ہو لیکن ایک بات یہاں ضرور یاد کرتا کہ یہ کہنا ہرگیز درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے کہ میں قرآن بھول گیا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن بھول جائیں گے ہماری یہ کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن بھول جائیں گے یہ یاد رکھیے گا ہم سے قرآن بھلا دیا گیا جو بھی قرآن بھولا ہے جو بھی قرآن مجید کی آیت بھولا ہے وہ یہ یاد رکھے وہ یہ نہ کہے کہ میں قرآن کی آیت یا سورت بھول گیا بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے قرآن کریم کی آیت اور سورت بھلا دی گئی اور یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم قدر نہیں کر پاتے جب قدر نہیں کریں گے تو جو قدر والی شے ہے وہ چلی جاتی ہے تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی قرآن قرآن کریم کا یاد ہو جانا اس کی صورت و آیتوں کا یاد ہو جانا بہت بڑی نعمت کی بات ہے بہت بڑی نعمت کی بات ہے تو جو حص کر کے بھول چکے ہیں یا قرآن یاد کر کے بھول چکے ہیں ان سے مدنی نتیجہ ہے کہ جو جو صورتیں اور آیتیں یاد تھیں اس کو دوبارہ یاد کیجیے بھولنے کی بہت ساری صورت علماء نے بیان کی ہیں جو انشاءاللہ اللہ وقت مناسب پر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ شاء عرض کرنے کی کوشش کروں گا سلو ادالحبیب صلی اللہ یہ اچھا یہاں بھی اعراب کا آج آپ سکھا رہے ہیں یہ دیکھیے یہ اگر اعراب ہٹا دیں یعنی زبر تشدید یہ زبر یہ ساکین یہاں سے پیش ہے تشدید زبر زبر یہ ساکین ہٹا دیں تو یہ دونوں کی صورت میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن ان دونوں کے معنی بدلنے میں اعراب کا اپنا کام ہے یہ زبر ہے یہ پیش ہے اگر غصہ لہ غصہ لہو غصہ لہ یہ ساکین ہے غصہ لہ گسل دینے والی غصہ لہ دھو ون تو دونوں میں پیش اور زبر کے فرق سے معنی بدل گئے تو ایراب کی درستی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اگر کوئی دوسرا ہے تو وہ بھی بتا دیں جی غرور غین سے یہ غرور نہیں ہے غرور غین سے غرور غرور بنے گے تو غاف ہو جائے گا اور غاف یہ ایک وڈ ہی الگ ہے تو غین سے بنے غرور غرور غرور دھوکا تکبر غرور دھوکا دینے والا تو یہ دونوں میں کتنا فرق ہو گیا معنی میں زبر اور زیر اور زبر اور پیش کے فرق سے معنی بدل گئے لہذا اردو میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم درست ادائیگی کے ساتھ اپنے قرآن کریم کو پڑھیں تاکہ ہم اس کی برکتوں کو پا سکیں اردو کو بھی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کے معنی بدل نہ جائیں اور ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدین منورہ زاہد اللہ شرف و تعظیمن میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ علی وسلم علی اپنے صاحبہ کرام علیہ مردوان کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی آپ نے سور وطور کی تلاوت فرمائی جب آپ قرآن کریم کی تلاوت میں اس مقام پر پہنچے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا حالانکہ ہم نے بھی ابھی یہ سنا اور چونکہ وہ میرے گھر اہل زبان تھے اور وہ قرآن کریم کی فصاحت کو خوب جانتے تھے اور یہ آیت کریمہ کے یہ حصے تاثیر کا تیر بن کر کو لگے میں دوبارہ آپ کو آیت کریمہ سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربك ما له من دافع کا شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اب دیکھیں بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اب ہم اردو سمجھتے ہیں تو اردو سمجھنے والے دیکھیں کہ اس قرآن کریم کے اس ارشاد میں کیا, بیان کیا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا اسے کوئی ٹالنے والا نہیں بس یہ کلیمات کس قدر کا تیر بنا پھر کلیمات کریم کی تلاوت انہوں نے سنی کس کی زبان سے دی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور انہیں لگا کہ جیسے کہ بس مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا اور عذاب الہی کے خوف سے وہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ایسے اتنے واقعات ہیں خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اونچی ہو جاتی تھی تو اس کی باقاعدہ شکایت کی گئی خفا نے شکایت کی کہ ان کو کہے کہ آواز نیچی رکھیں آواز دھیمی رکھیں ورنہ یہ کہ ان کی تلاوت سن کر ہمارے بچے اور دیگر جو تھے نا وہ ان کی طرح مائل ہو جاتے ہیں اور باس ایسے واقعات بھی میں نے پڑھے ہیں کہ کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اگر داخل ہو تو اس سے کفار سمجھاتے تھے کہ دیکھو ان کی بات سننا نہیں یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ کلام سننا نہیں اور باقاعدہ وہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ ہمارے زب... ہمارے کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت نہ آئے اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے اس کے اہتمام کیے جاتے تھے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر یہ کفار میں ایسے کئی ہیں جو کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے قرآن کریم سن کر صحابۂ کرام علیہ اور نیکی کی دعوت کے جذبے لیے مختلف علاقوں میں گئے وہاں بھی جا کر اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب کہ یوں سامنے سے کوئی چڑھائے ہو جائے تو اس کو بٹھاتے تھے صحابہ کرام بڑی محبت کے ساتھ بٹھاتے تھے بیٹھیے ہم جو کچھ پڑھ ہم جو کچھ آپ کو سنانا چاہتے ہیں پہلے وہ سن لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو ہم سنا رہے ہیں اس سے مطلب آپ کو نہیں اطمینان تو پہ کہیں گے تو ہم چلے جائیں گے جو وہ لوگ ہم کریں گے مطلب ہمیں آپ جو سزا دوں کے لے لیں گے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں تو بٹھاتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت سناتے قرآن کریم کی تلاوت سناتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت سن کر اچھے خاصے مطلب کہ جو اسلام کے دشمن بنے ہوتے تھے یہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہی ڈھیر ہو جاتے تھے یہ ہے میرے رب کے کلام کی تاثیر یہ میرے رب کے کلام کی برکت ہے اتنے واقعات یعنی صرف ان واقعات پر اگر کتاب لکھی جائے نا کہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر اسلام قبول کرنے والے آج بھی دنیا میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جو قرآن کریم کیوں جو انہوں نے پڑھا یا سنا اور سمجھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں نا جیسے یہ عذاب کی آئے نازل ہوئے تھے اس طرح قرآن کریم میں بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو بالکل مطلب کہ پڑھنے والا اگر اس کو سمجھ سے پڑے اور غور کرے تو اس کو لگے گا کہ قرآن کریم کس قدر ہدایت والا کلام ہے اور اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت عطا فرما دیتا ہے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے گول چلائیے محمد فیاض کروں نگرانی پورا نے ابھی جنان کی ترغیب دلائی تو میں نگرانی پورا کرنا چاہتا ہوں الحمد للہ مجھ سے کرم سے نہ صرف ساری جلدیں خریدنی ہیں بلکہ تفیر الجینان کا اس بھی ختم ہونے والا ہے سلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک مبارک اور قرآن قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں عاشق کے قرآن بنائے اللہ کرے گا ہم عاشق کے قرآن بن جائیں ہم عاشق کے قرآن بن جائیں ہم عاشق کے قرآن بن جائیں جی کال چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد علی اتاری شکر سے بات کر رہا ہوں Uh, الحمد میرے رب کا کلام سلسلہ جاری اور ساری ہے اللہ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے تہذی سے نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمد للہ میں نے پندرہ سال uh, تنظیل امان شریف کا مطالعہ کیا ہے اور کم وینتالیس دفعہ اس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ ختم قرآن کر چکا ہوں اور اب خیر الجینان چل ہے تو خیرات کا مطالعہ چل है ہے اور خراط الجینان کی میری چھٹی جلد کا مطالعہ جو ہے ساری دعا فرمائیں اللہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زندہ باد ماشاء خوش کر دیا اللہ آپ کو دنیا اور کی خوشیاں بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے مدینہ مدینہ کر دیا بلکہ شاید آپ کی اس کال سے تو کئی مدنی چل کے ناظرین کو سکتا ہو سکتا ہے حوصلے بڑے ہوں کہ یار ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے کنزول خزانہ عرفان سراۃ سب کا مطالعہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا خطر کی خوب کو برکت دے, دے اور ہم سب کو عاشق قرآن بنائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد